بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واللیل اذا رات کی قسم جب دن کو چھپا لے نہاری ادا اور دن کی قسم جب چمک اٹھے وما خلق الذکر اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے إن سعيكم کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے فأم من أعطا واتقا تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی وَصَدَّقَ نہ اور نیک بات کو سچ جانا فصن رحل اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے بخل و اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا اسے سختی میں پہنچائیں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُمَا لُهُ اِذَا تَرَدَّا اور جب وہ دوزق کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا لل ہدا ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے وَإنَّ لنا اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں ناراً سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبے کر دیا لا